سیدی اس نے و محبوب مولائی عل مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہی محمد کا علیہ کے شاہ زمیں میری ہو جیسے آسمان کہاں پھر میں کہاں مو سک رے میں کبھی آو تو بدمی دوستانی کہاں دلتے مو دیکرے میں کبھی آو تو بدمی دوستان اللہ تعالی نے جو کو پیدا مقصد حیات اس کا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں جن جن اعمال کی ضرورت ہو ان اعمال کو اختیار کرنا اللہ نے اختیار دیا ہے ان اعمال کو اختیار کرنا اور جن چیزوں کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں اپنے اختیار میں رکھے ہیں اس کے در طے نہ ہونا جیسے رزق اللہ کے اختیار میں ہے زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اولاد اللہ کے اختیار میں ہے اور رشق بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور دکھ بیماری سب اللہ کے اختیار میں ہے صحت اللہ کے اختیار میں ہے اپنی کی کوشش کر کے دعا پر بھروسہ کرنا اللہ سے مانگنا اللہ پر بھروسہ کرنا دعا کے دعا کے ذریعے اللہ سے مانگنا اور بس یہ ہے زندگی اصل کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا اور ضرورت انسان کی کیا ہے دو وقت کا کھانا روٹی اور تن ٹھاکنے کو کپڑا اور سر چھپ چھپانے کو جھونپڑا تن ٹھاکنے کو کپڑا سر چھپانے کو جھونپڑا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب اضافی آ, سب اضافی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ جھونکڑے کے بجائے اللہ نے ہمیں پکی چھٹکا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت کی روزی کھلائی رسوا نہیں کیا گناہوں کے باوجود رسوا نہیں ہونے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا جس کو نوازا اور جس کو نہیں نوازا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہوتی خاص حکمت اور بندے کا فائدہ اور بندے سے محبت ہی محبت اور جس کو نوازا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں احسانات و انعامات سے نوازا کہ آج پہلے زمانے کے اندر کوئی پانی, پانی, پانی گھروں میں تھوڑی پہنچتا تھا دور دور سے پانی بھر पड़ता لانا پڑتا تھا آج گھروں کے اندر نل کا کھولو پانی موجود گھر میں پنکھا بھی موجود پہلے زمانے کو پنکھا ہوتا تھا پھر زمانے میں ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا کیونکہ جلتے, جلتے بجلی کی نعمت کھانے کی نعمت اولاد کی نعمت کپڑے برتن یہ وہ ایک لشکر اللہ نے دیا ہوا ہے پھر بھی جو ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کم کرتے ہیں دوسری چیزوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کی فکر کم ہوتی ہے کھانے کو اللہ خوب دے رہا ہے پہننے کو بھی دے رہا ہے سر چکانے کو خوب اچھا کر اللہ نے دیا ہے میرے بھی آدمی ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس فلان چیز نہیں ہے ہمارے پاس فلاں چیز نہیں پڑی تنگی ایسا تنگی کیا ہے اگر اگر ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے تب تو کہہ سکتے ہیں کہ تنگی ہے اور کپڑا کپڑے دو نہیں ہے صرف نیچے کا کپڑا ہے اوپر کا نہیں ہے کہہ سکتے ہیں کہ تنگی ہے ایسا تو نہیں ہے اللہ نے سے زیادہ دیا کھانے کو بھی دیا اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا پھر بھی انسان کو فکر ہی نواز لگی ہے ابھی میرے ذرا کہ اتنی کمانے لگ جاؤں اتنا کمانے لگ جاؤں اور حالانکہ جتنا بھی کمائے گا ضرورتیں پڑتی رہتی لاکھوں روپے روز کمانے والے شخص کو بھی ہم نے دیکھا سر پکڑے بیٹھے پریشانی اور ایک آدمی کم کما رہا ہے لیکن سبر شکل کے ساتھ توقر کے ساتھ زندگی گزارا ہے اور سکون و چین سے دوستان اللہ والوں کی مجلس جہاں پر آخرت کے وطن اصلی کی یاد دلائی جاتی ہے اور دنیا جو ٹھوکے کا گھر ہے اس, اس سے خبردار کیا جاتا ہے دنیا ایک پردیش ہے تھوڑی دیر کو ہے اس کے لیے اتنی محنت کرے بزرگ کا قول ہے قدر نقامی کا کیا وام آخرہ مق... قدر سادہ کا لیکن کتنی بہترین نصیحت ہے مختصر سی لیکن کتنی کام کی ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں آسان سی بات اور کتنی عقل کی بات ہے اب جس کے خلاف چلے گا کہ جہاں تھوڑی دیر کو رہنا ہو وہاں کے لیے تو خوب فکر فکر کر رہا ہے اور خوب محنت کر رہا ہے مشقت کر رہا ہے اور جہاں زیادہ دیر رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی فکر نہ ہونے کے برابر کہاں دل فکر ہی کبھی آؤ تو بدنے دوست اگر میں براہ برف غبارہ یا نہیں زندگی میں بہت سے معاملات پیش آتے ہیں شنی پیش آتی ہے کوئی حوالے بھی آ جاتے ہیں مشکلات بھی آ جاتی ہیں اس کو عرضت نے برف سے فرمائے اگر ہے بل کو بارہ سہ میں کرو پر یاد اپنے اگر ہے بل کو بارہ سہ میں کہاں میں کبھی آز میں دو سنتا اور یا با مجھے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دنیا کی دنیا کے دھوکے سے خبردار کیا جاتا ہے کی آنکھ کھولی جاتی ہے دل کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں ورنہ انسان غفلت میں رہ جاتا ہے صرف احد اللہ کی صحبت ایسی جگہ ہے جہاں چین اور سکون اور خوشی کیوں ملتا ہے عید اللہ کی صحبت میں چین اور سکون اور خوشی اس لیے کہ ہم کے یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جاتی ہے اور فکر آخرت دلائی جاتی ہے جہاں اصلی وطن ہے اس کی یاد دلائی جاتی وطن وطن کی یاد سے خوشی اور چین اور سکون ملے گا نہیں وطن کی یاد پہ لگائی جاتی ہے جی. یہاں تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں جس سے آدمی سفر کرتا ہے کہیں کوئی پانی نہیں ہے کہیں گور مسئلہ پیش آ گیا کہیں دھوپ گرمی اور گلی صحیح کھانا نہیں ملا انسان اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا اس کو معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم اچھی چائے پئیں گے اچھا کھانا پئیں گے اچھا کھانا پائیں گے اچھی طریقے سے رہیں گے اسی لیے دنیا کو دنیا کے مسائل اور مصاحب کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے بلکہ یہ ہمیشہ عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے رازی کیا جائے آخرت کیسے بنائی جائے آخرت کو آخرت کا ذخیرہ کرتا رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ آخرت کا ذخیرہ کرتا رہتا ہے کبھی آؤ تو بز میں اگر ہے پر بار میں کرو پر یاد اپنے یاد ہو مزاقات کے بیانز <تصفح> <مزارتے> ہو <تصفح> زمانے انہوں نے مجاہدہ کر کے درد دل کو پایا ہوتا ہے اللہ کی محبت کو پایا ہوتا ہے تو ان کے مجلس میں مزہ ان کے درد نہانی کا اثر ہوتا ہے مزا پاتے ہو تو اس, اس, اس کو بات میں درد کوئی تو بات میں ڈر دے ہوں مزا پایا جو تیراکی بوا میں مزہ پایا جو تیراکی بو آیا مزہ ہو نہیں پایا مزہ بھول سے تانے تحراب کی بوا سے مراد اللہ کو بتائی میں یاد کروں مزہ پایا جو تیراکی بے نہیں پایا ہو اکلیہ جو کی کی جو ایسا ہے عشقوں کے ساتھ ساتھ چراغ منزل اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو بے وفاؤں کے مقابلے میں پیدا کرنا تھا مانگی نہیں پسو میں یا پکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد بڑھایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے گرتا ہے دین سے پھرنا بے وفائی جو بے وفا ہوتا ہے وہ پھر جاتا ہے کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے اور وفادار ہمیشہ ایک دروازے کا ہو کے رکھتا ہے چاہے جو کچھ بھی حالات پیش آئے وہ دروازہ نہیں چھوڑتا عاشق کا یہ شیوا ہے صاحب فرماتے ہیں سر نہیں میں یہ محبت کی بات ہے حالانکہ زبان نہیں لیکن اشاعت کو رہتا ہے بالکل بیٹھ جاؤ ایسے سامنے جاتے بیٹھ جاؤ شہش میں حشرکس در کی جمی की ہے حشر تک سودا کر لیا اللہ سے اب پھرنے والی ہے یہ جی پھرنے والا نہیں ہے اللہ کا عاشق ہے میں ہوں اور حشر تک اس در کی جمین سائی ہے سر ظاہر نہیں یہ سر سر سودا ہی جو خود عبادت کرتے ہیں ان کا شیوا نہیں ہے وہ بھاگ بھی جاتے ہیں جب دل لگا عبادت کر لی جب تک دل لگتا رہا اور جیسے ہی دل یہ دل دل نہیں چاہا بے بھاگتے یہ عاشقوں کا نہیں بلکہ عاشقوں کا شیوا یہ ہے کہ وہ عبد الطیف نہیں ہوتے بلکہ عبد الطف ہوتے عبد الطف نہیں ہوتے عبد الطیف ہوتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اللہ کی غلامی کرتے ہیں دل کی غلامی نہیں کرتے چاہا تو شریعت کی بات مانی دل نہیں چاہا تو نہیں مانگی دل چاہا تو تلاوت کر لیا ذکر کر لیا نوافق پڑھ لیے خوب بڑھ چڑھتے کر رہے ہیں اور جہاں شیقان نے ذرا سا کان میں بھوک دیا آج دل نہیں چاہ زمین گر ہیں گڑی میں اولیا گڑی میں بھوت تو یہ عاشقوں کا سیون ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن بات میں ارشاد کروایا میں ہی خبردار ہو جاؤ کہ اگر تم دین سے بھرو گے کوئی تو اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ان بے وقاؤں کے قوم پیدا گے جو جن سے ہم محبت کریں گے اور جو ہم سے محبت کریں میرے مرشد رحمتہ نے فرما دیتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بے وقاؤں کے مقابلے میں جس قوم کو لائے ہیں جو اور کسی کے مقابلے میں جو, جو کوئی طاقت لائی جاتی ہے کمزور پہلوان ہے تو اگر ایک منتھ کا پہلوان ہے اس کے مقابلے میں جو لایا جائے گا تو سوا منتھ کا لایا جائے گا چھوٹا تو ہے ایسی بے وقاؤں کے مقابلے میں وہ فادار قوم اللہ تعالی پیدا کروائیں گے اور جس قوم کو لا وفادار پیدا کروائیں گے پھر وہ کہاں بے وقف اس لیے آشے پو کا جو راستہ ہے اسی راستے میں چرارے مندر تھی اور کوئی راستہ نہیں پایا چڑھا رہے مند نئی پایا چڑھا رہے مندر مگر بس عاش پوقی میں مگر بس آش پوقی داستا ہوں اتائے پائے تہ دو جہاں ہے پانچ اصل پات اصل پاتے وہ ہو گی نو آ کبھی آ تو سلطان رہے دار ری لو کے ٹار منو تھے اگر ہے وہ تو پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے لیکن مالی ان کانٹوں کو جو پھولوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کانٹوں کو نہیں نکالتا دوسری قدرتھاڑیاں جب ادھر جگی ہوتی ہیں جو پھولوں سے دور دور ہوتی ہیں ان کو نکالتے ہیں لیکن جو پھول کے ساتھ چمٹے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں قریب قریب ان کو نہیں نکالتے اس لیے اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ترقی نہیں معلوم ہے رہی بھی اللہ والوں کے ساتھ چھپتے رہو ایک دن اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کانٹوں کو بھی پھول سے تبدیل کر دے گے پھول بنا دے کیونکہ دیں تو دنیا کا ہی رہتا ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کھاتے ہیں کیونکہ اصل کائنات کا مقصد بنانے کا مقصد ہی انسان کی انسان کو بھیجنا اور اس کی رضا جوئی کے اعمال کی تو خیر دینا حمال کو کرنا مقصد حیات مقصد کائنات یہی ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کیا اس کو اشرک المخلوقات بنایا ان, ان کا کام یہی ہے اسی لیے ساری کائنات وجود میں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جن سے کسی بحری کمزوری کی وجہ سے گناہ چھوٹ رہے کم فہمی ہے کم عقلی ہے کم ہمتی ہے, ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کانٹوں کو پھول سے تبدیل کرتے آخارمی گریس کہ مولانا لومی فرماتے ہیں کہ کانٹا رو رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے کانٹا پیدا کیا کروں تو کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا کہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری کوشش کی آپ نے سارے عالم کی ہے کوشش کی مجھے آپ نے کانٹا بنایا ہے میں کیا کہوں کو خارمی گریس کو خلق شب اس تجاع اس کی دعا کو ہوئی اور اللہ نے اس کو بھی بھول بنا دیا ریل پیٹانو کے دا منو تھے رہے پیٹانو کے دا منو تھے ہار ہے وہ گل سیتا میں اگر چی ہے وہ گل سے <تصفح> <شیر> <تصفح> میں پالا کر شیر گر یہ مانا تیرے چمن میں خار ہے افسر مگر خاروں کا دامن ہے گل سے نہیں بہتر یہ مانا تیرے چمن میں خار ہے افطر مگر خاروں کا پردہ دامنے گل سے نہیں بہتر چھپانا ہوں کسی کا دامن میں گلے کر کے تاجوب کا چمن خالی نہیں ہے آر ہے وہ بل ستا میں کہاں پھر وہ دکھنے ہی نو آنے کہی آل میں دو سی سنا تو سب میں بات کا تو جگہ میری دات تا دا کو ادر سا یا گا ہے دوستاندر سایا گاہ دوستان گائے تم ٹین محبت جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو اثر ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بغیر مناسبت کے فائدہ نہیں ہوتا کہ مناسبت ہو محبت ہو اس کی زبان میں اثر معلوم ہوتا ہے اس کے کہنے سے دل پر اثر ہوتا ہے اور محبت ہی وہ چیز ہے محبت حاصل کرے اگر محبت ہی نہ ہوئی تو اثر نہیں ہوتا بات کا اثر نہیں ہوتا اور جن کو اللہ کی طلب ہوتی ہے حضرت نے فرمایا کہ वही ढूंढते हैं जिनको तलब है और नीड़ी। है? नीड़ी। ही ढूंढते हैं जिनको अलग है वही ढूंढते हैं जिन्हें पाने वाले है हाँ اس میں یہ فرمارے کہ اثر سے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو واقعی سے کسی شہر سے کسی شہر کامل سے محبت کرتے ہیں بعض لوگ بیان کے دوست ہوتے ہیں بعض لوگ جو ہے کے دوست ہوتے ہیں لیکن جو شہر کی ذات کا محبت کرنے والا ہوتا ہے شہر کی ذات سے محبت کرتا ہے بس وہی پاتا ہے اس کو سنا تو تگ نے میری داد کو سنا تو تگ نے میری کو پایا تو ستا میں اگر پایا نگاہے دوست کام کما میں دوست کانہ کو بولتے ہیں جن کو تلب ہے ہیں جن کو طلب ہے وہی گھومتے ہیں جو ہے پانے وہی گھومتے ہیں جو ہے پانے والے نبو چول تل یاد سجدار نبو چول زل یاد دن سجدار زمینیں جیتے ہو جانے بندے کو سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ سجدے کی حالت میں اور اس کے بعد دعا دعا میں بھی بہت زیادہ فرب اللہ تعالیٰ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے اور خاص طور سے ہمارے آپ میں بنا جاتے کپور گاؤں کی کتاب گاؤں کا پورا استعمال کرنا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ سے خاص کام پیدا ہو جاتا ہے نگو چو لیا زمینری ہو جانے زمینری ہو جانے کوئی پوچھے جا کر پا کوئی پوچھے یہ جا کر پا سردان گزرتی ہے جواب شروع اگر رو چمن سے اگر اللہ سے چمن سے تو قطر بل لیے ہوگا تو اقتلے ہوگا اللہ سے چمن اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص ہوگا تو خزاں اس کی خزان فضا نہیں ہوگی میں بھی یعنی کیسے بھی حالات ہوں دل جو ہے اس کا گلاب کی طرح پھول کی طرح رہے گا گلو گلزار رہے گا اس کا اللہ کے سر کے چمن سے گلو گلزار رہے گا صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال حضرت شیر ہے صدمہ و غم نے میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے گونچا گھیرے کھاروں میں چٹک لیتا ہے کھار بھی ہے لیکن پھول اسی کے درمیان کھیلتا مسائل بھی ہوں حادثات بھی ایک دن کو بہار لیتا ہے اب کئی کور شعر ہیں زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے اور ایک جگہ فرمایا زندگی پر بہار ہوتی ہے رب سے جب ہم ہمکنار ہوتی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق پیدا کر لے گا بس اس کو وہ ہر حالات میں انتہائی خوش اور سکون رہے گا اور جو آدمی اللہ کو دار ہوگا جس دم اللہ کو دراز کرے گا چین اٹھ جائے گا اٹھا کر سر تمہاری آسان سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے ادھر اللہ سے تعلق ختم ہوا اور ادھر دل کا چین لیا کوئی پوچھ کوئی پوچھے پوچھ جا کر بات گزرتی ہے تیری کیسے میں گزرتی ہے تیری کیسے میں اگر ہے اللہ پناہ ممتصر سے بات عرض کر دوں نعمتوں کا شکر شکر میں ہم لوگوں کے اکثر کمی ہوتی ہے اللہ ماشاء اللہ اکثر یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم بڑی تنگی میں ہیں پریشانی میں ہیں اور ہمارے پاس فلاں چیز نہیں فلاں چیز نہیں یہ, یہ, یہ نا شکری اللہ کے بند خاص بندوں کی سیوا نہیں ہے اللہ کے خاص بندوں کا شیوا تو یہ ہے جو حضرت نے ہمیں سنایا کہ فادر حسن کسی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ یہ غلام خرید کر لائے اور اسے لا کر پوچھا کہ غلام تیرا کیا نام ہے اس نے کہا کہ غلام کا کیا نام ہوتا ہے جس نام سے مالک کو کہا اس کا نام ہوتا ہے اچھا غلام تو کیا کھانا پسند کرتا ہے نے کہا غلام تو ابھی کوئی کھانا ہوتا ہے کیونکہ اللہ والے تھے تو یہ نہیں جی کہ غلام لے آئے تو اب ابوس دیا اس کو اور ظلم کرنا شروع کر دیا اللہ نے مجا حسن پسند پوچھ رہے کہ کیا کھانا ہے؟ سن کے اس نے بھی اپنے حساب سے جواب دیا کہ غلام کا کو بھی کوئی کھانا ہوتا ہے جو مالک خوش کھیلا دے اس کو وہ کھاتا ہے غلام وہ بھی اللہ والا بولا اس نے کہا وہی کھاتا ہے ایسے ہی پوچھا کہ کیا پہننا پسند کرتا ہے اس نے کہا غلام کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے جو مالک پہنا دے. تو جیسے یہ کہا تو بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آیا تو غلام سے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا کس خوشی میں آپ نے آزاد کیا بھی تو کچھ آپ نے مجھ سے حدت بھی نہیں کی کوئی کام بھی نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ تھی مجھے اللہ کی گندگی سیکھنا مالک مالک جس حالات میں رکھے بس اس کو اس سمجھے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے اور یہی اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے جس حال میں رکھا ہے میرے لیے یہی رحمت ہے دیکھو اگر بچہ بیمار ہو اور اس کو تلخ دوا دلائی جا رہی ہے اور پورمہ بریانی بھی نہیں دیا جا رہا اس کو اچھی اچھی بڑھیا بڑھیا جدابی بیمار ہے حضم نہیں کر سکتا دوا بھی کڑوی پلائی جا رہی ہے تو کیا یہ کہیں گے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے بچہ یہ سمجھے کہ مجھ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے نہ مجھے کھانے کو دیا جا رہا ہے نہ مجھے پینے کو دیا جا رہا ہے ٹھیک سے اور مجھے بجائے اچھی مزیدار چیزوں پہ کڑوی دوا پینی پڑ رہی تو اس, اس کی یہ شکایت بجائے کہ غلط ہے غلط ہے نا تو اللہ تعالیٰ جو رحیم مان رحمان بھی ہے رقیم بھی ہے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے پیدا بھی انہوں نے ہم کو کیا ہے ہمارا بھلا نقصان کے سوچیں گے اور سارے کام وہی بناتے ہیں بلائیں دیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہینشاہ اسی کے زیر قدم اماں ہے اور کوئی مقصد نہیں سارے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ کو شادی رکھے اور کوئی کام نہیں باقی سارے کام اللہ تعالیٰ خود بناتے جس بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس کے رسک کے لیے بہت لوگ پریشان رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا محنت اور کوشش کے بعد بس دعا پر دعا کر کے اللہ پر بھروسہ کریں وہ عوام امداد بچے فی الحال بھی اللہ علیہ اللہ, علی اللہ, علی اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہے ہیں بان شریف میں کہ کوئی زیرو ایسا نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر جس کا رز ہمارے ذمہ نہ جب ذمہ انہوں نے لیا ہوا ہے تو ہم کیوں پریشان رہتے ہیں بتائیے اور جو کام انہوں نے فرمایا کرنے کو وہ چھوڑ کر ہم اس, اس کام کی فکر زیادہ کر رہے ہیں جو ان کے اختیار میں کیا کام فرمایا اور ماں خلق تم جنہ بل ہند آبد ہم نے تو انسان کو پیدا اور جن انسان کو اور جنہوں کو نہیں پیدا کیا یعنی ہر مقصد کی نفی کر دی نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کی ایک ہی مقصد دھیان فرمائے تم عبادت کرو اور باقی سارے کام ہم, ہم تمہارے بنائیں تم ہمارا کام کرو جو ہم نے جس کام سے سرکاری کام سے تمہیں بھیجا ہے تم سرکاری کام سے मत करो مت کرو किसी बंद اگر کسی किसी کا سفیر کسی भी میں کوئی سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے تو اس کا خرچہ اس کا خرچہ ساری گاڑی کا خرچہ گھر کا خرچہ اس کے خاندان کا خرچ, خاندان تک کا خرچہ وہ حکومت اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی وہ سرکاری کام سے بھیجا گیا ہے سارے خرچے سرکار اٹھا رہے یہ اللہ کا معاملہ بھی تو اللہ تعالیٰ سارا اس کو اس کا خدا خود اٹھائیں گے جتنا وہ مناسب سمجھیں گے جتنا ہمارے لیے مفید ہے جتنا ہمارے لیے صحیح ہے بالکل ٹھیک ٹھیک اتنا رشک اور اتنی سہولتیں وہ خود سرکار ہمیں خود دے گی تو ہم وہ کام زیادہ اس کام کی فکر رکھے ہوئے ہیں جو کام ان کے اختیار میں ہیں اور ہمارے اختیار میں رہیں گی اور جس کام کی فکر ہمیں کرنی چاہیے اور جس کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کام ہم کر ہی تو اسی لیے پریشانی اور تشویشات اور اور غرض یہ کہ بات کرنی تھی کہ روزانہ ہم اس سے ہر شخص روز اس کو عادت بنا لیں کہ آپ نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں جیسے فجر کی نماز کے بعد پھر وقت مقرر کر لیں زور کے بعد وقت مقرر کر لیں بلکہ جب یاد آ جائے جب خوب شکر کریں کہ اللہ آپ نے چند پانی پلا لے آپ کی مہربانی ہے اور سے لوگ پانی ہی دے میرے لوگوں آپ ہم نے تو دیکھا ہے جہاں قریب میں بستی ہے جہاں بچے گندے پانی میں گٹر کے پانی میں نہ سارے, سارے ان کے پانی ہے ہی نہیں تو کوئی نہیں ہے پانی کا نہ وہ خرید سکتے ہیں پانی ایسے بھی ہیں اور گندا پانی بھی لوگ پینے پہ مجبور ہیں لیکن اللہ ہمیں اچھا کھلا رہے ہیں اچھا پلا رہے ہیں کھانا اچھا کھاؤ فوراً اللہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہم تو اس کے قابل بھی نہیں تھے جو بھی کھا رہا ہے انسان وہ یہ سوچے کہ میں اس کے قابل نہیں تھا اللہ نے مجھے ہزاروں سے اچھا کھانا کھلایا گھر میں رہ گئے ہو گھر میں داخل ہو اللہ کا شکر ادا کروں اللہ میں تو اس کے قابل نہیں تھا اگر آپ نہ دیتے تو میں کیا کر لیتا مجھے اس سے کیا گھر دیتے آپ آپ نے جو گھر دیا بنعمت دیا ایسے ہی لباس پہنو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں تو اس کے قابل نہیں تھا آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں پہننے کو دیا ایسے ہی جو بھی نعمت حاصل ہو اور اس میں دیکھو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہم سے نیچے ہیں اسی لیے نصیحت ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نظر رکھو تاکہ شکر پیدا ہو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر رکھو تاکہ دین میں ترقی اس لیے بھی نعمتوں کے شکر میں ہم لوگوں میں اکثریت میں یہ مبتلا ہے کہ شکر کم ہے ناشکری شکریہ زیادہ ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں یہ دیکھو کہ کیا کیا ہے کیا کیا ہے بس یہی دیکھتے رہو اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ نئی شکر تم لازی رہتا کہ تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور شکر کرنے سے یہ نعمت حاصل ہوگی کہ دل کو صبر و سکون اور خوشی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی کیونکہ جو, جو ہر وقت شکر ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا نہیں اللہ خوش ہوگا نہیں سب سے بات یہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوش حاصل ہوگی دوسرے سامی درجے میں یہ ہے کہ دل کو سکون اور صبر اور چینسی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نعمتوں کا شکر ادا کرے اور ناشکری سے انتہائی وجہ بہت ہی خطرناک چیز ہے نا بس اللہ تعالیٰ قبول کروائے کسی کے ساتھ مال دیکھو کوئی نعمت دیکھو تو اللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہت کچھ دیا ہے اور اس کے لیے دعا کر ڈالو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو اور دے دے اور زیادہ کر دے اس سے اپنے دل کو دل ہلکا ہو رہتا ہے دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اور اگر دوسرے کے مال پہ نظر ہوگی تو دل میں ناشکری بھی پیدا ہوگی اور حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے جو بہت بری بلا ہے حسد پیدا ہو جانا حدیث پاک میں ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے سوکھی لکڑی کو آگ حسد ایسی بری بیماری اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور جس کو کوئی کسی کو دیکھ کے دل میں حسد معلوم ہوتا ہو گر جس کی علامت یہ ہے کہ کسی کے پاس مال یا کوئی آه کوئی, آه کوئی, آه کوئی, آه کوئی بھی نعمت دیکھ کر جلد ممکن ہونے لگے یہ حسد کی علامت ہے خصوص یہ اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سے مجھے اچھا رکھا اور دوسرے یہ اس کے نجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کیا کرے اس کی ترقی کے لیے اس کی نعمتوں کی ترقی ہے کہ دعا کرے گا تو اور خود بخود بھی اس کے لیے صاف ہو جائے گا ہلکا ہو جائے گا تو شکر شکر کی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے اور روزانہ کم از کم ایک وقت مقرر کر کے نعمتوں کا شکر کریے یہ ہر خوب نعمتوں کو یاد کر کر کے شکر کرے اور یہ اصول یاد رکھیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نظر رکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نظر رکھے اور تھوڑے دن کی دنیا ہے اصل کام آخرت کا ہے اصل ذخیرہ آخرت ہے تھوڑے دن بعد ہر شخص اس دنیا چلا جائے گا اور جو کچھ کمائی ہوگی وہ دنیا کی کمائی آخرت میں کھاؤ بس بہت ہی حمات کا دھوکہ ہوگا کہ دنیا کے لیے خوب محنت کی جائے اور دین کے لیے محنت نہ کی جائے آخرت کے لیے محنت نہ کی جائے جہاں ہمیشہ مشن رہتا ہے بس ساتھ کی بات یہی یہ ہے کہ ہم سب ہمیں ہم سے ہر ایک اس کو اصول کو اپنا کہ روزانہ او کو اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کیا جب بھی یاد آ جائے ایک وقت تو مقرر کر لیں کہ یہ وقت ہے ہی نعمتوں کے شکر کا مراکز شکر اور اس کے علاوہ جب کوئی نعمت کو استعمال کرے جیسے ٹھنڈا پانی کھانا پینا کپڑا پہننا یا سواری ہو کوئی بھی چیز ہو جس کی جو نعمت ہو اس کو جیسے ہی وہ استعمال کرے بس یہی استعمال یہی ہے کہ ہر وقت اللہ دل میں رہے اس کے بعد اس کا یہی علامت ہے کہ جو میری نعمت استعمال کرے فوراً اللہ کا شکر ادا کرے فوراً اللہ کے نظر جائے کہ میرے انداز نے مجھے دیا ہے ان شاء اللہ یہ سر سکون اور چین نصیب ہوگا اور انشاءاللہ شاء نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا ہم بنا کا السلام علیکم <سلام> و رحمت اللہ و